ہم تھو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی بیقنا نصیب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ علام اللہ نبی بعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قصرت سرورهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم یہ صورت النساء کی آیت نمبر 90 ہے اس سے پہلے منافقین کے بارے میں بات چل رہی تھی اور منافقین میں سے بھی مخصوص قسم کے منافقین جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور تدبیروں میں پیش پیش تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو تم میں کیا ہو گیا کہ ان منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائے ہیں تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تمہاری ایک ہی رائے ہونی چاہیے ان منافقین کے بارے میں اور وہ یہ کہ اگر یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو انہیں پکڑا جائے اور قتل کیا جائے بعض اوقات قتل کے الفاظ سن کر کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا لیکن دنیا بھر کا یہ اصول ہے کہ جو لوگ فتنہ و فساد پھیلاتے ہوں اور ملک اور شہر کے امن سلامتی اور تحفظ کے لیے خطرہ ہوں انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے آج اہل مغرب نے بعض مسلمانوں کو فرضی طور پر دہشت گرد اور امن دشمن باور کرا رکھا ہے فرضی طور پر وہ حقیقتاً نہ دہشت گرد ہیں نہ امن دشمن لیکن انہوں نے فرضی طور پر یہ باور کرا رکھا ہے کہ یہ لوگ امن اور سلامتی کے دشمن ہیں لہذا ان کا قتل کرنا ان کے بچوں کا قتل کرنا ان کی خواتین کا قتل کرنا ان کی بستیوں کو نیست و نابود کر دینا ان کے شہروں کو ملیا میٹ کر دینا ان کے ٹھکانے ان کی عمارتیں ان کی رہائش گاہیں تباہ کر دینا یہ سب کچھ جائز ہے تو اگر فرضی قسم کے دہشت گردوں کو آج کے سب سے بڑے دہشت گرد ختم کرنا جائز سمجھتے ہیں تو جو حقیقی دہشت گرد ہیں جو امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بنتے ہوں تو انہیں کیفرے کردار تک پہنچانا کیوں جائز نہیں ہوگا لیکن اس میں بھی اسلام نے متلکن نہیں کہا ہر ایک کو قتل کر دو ایسا نہیں بلکہ فرمایا کہ جو جنگ نہیں چاہتے تم بھی ان کے ساتھ جنگ نہ کرو آپ پوری آیات پڑے تب کھلے گی بات وگرنا جو اتنا سا ٹکڑا لے لے کہ اللہ نے فرما دیا ان منافقین کو قتل کر دو تو ایسا نہیں اگلی آیت کو بھی پڑھنا ہوگا وقت ختم ہونے کی وجہ سے ہم نے مضمون کو ادھورا چھوڑ دیا تھا وگرنا اللہ پاک نے ان منافقین میں سے بھی دو قسم کے لوگوں کا استثنا کیا ہے اللہ یسلونا کم و بے ساک پہلی قسم کے منافق اور تمہارے دشمن وہ ہیں جو کسی ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی ایسے قبیلے سے جام ملے کہ اے مسلمانوں جس قبیلے کے ساتھ تم نے جنگ نہ کرنے کا اور ایک دوسرے کے افراد کو قتل نہ کرنے کا عہد کر رکھا ہے تو اگر یہ منافقین اس قبیلے کے ساتھ جا ملے تو تمہارے لیے انہیں قتل کرنے جائز نہیں ہوگا معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا کسی اور قبیلے کے ساتھ ان منافقین کے ساتھ نہیں لیکن ان منافقین نے تمہارے ان دشمنوں نے اس قبیلے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا اس کے ساتھ اپنا معاہدہ کر لیا تو پھر ان کے ساتھ بھی لڑنا اور ان کو قتل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ جو حلیف کا حلیف ہے وہ بھی حلیف ہے حدیث میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ سلا کیا تو اس موقع پر آپ نے اعلان فرمایا تھا من احب خلا فی سلح قریش و احد ہند بخلفی من احب خلا فی سلح محمد اصحابی و, اصحاب و احد ہم فی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبیلہ جو جماعت جو فرد یہ چاہتا ہے کہ قریش کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے تو ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے اور ان کا معاہد بن جائے اور جو چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے تو وہ ہمارے ساتھ آ کر مل جائے تو جو قریش کے ساتھ جا ملے گا تو جیسے قریش کے ساتھ ہم نے صلح کر لی تو اس قبیلے کے ساتھ بھی صلح ہو جائے گی اس پر تلوار اٹھانا جائز نہیں ہوگا اور جو ہمارے ساتھ آ ملے گا تو وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہوگا اور قریش کے لیے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوگا تو مطلق ان نے کہہ دیا کہ بس تلوار اٹھاؤ اور قتل کرنا شروع کر دو نہیں فرمایا کہ اگر ان کا تعلق کسی ایسے قبیلے ایسی جماعت ایسے ملک سے ہو جائے جس ملک کے ساتھ تم نے صلح کا معاہدہ کر رکھا ہے تو پھر ان منافقین اور ان دشمنوں پر بھی تلوار اٹھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا دوسری قسم کے لوگ جن کا استثنا کیا پہلے تو یہ اللہ الا قوم بینک وبیناخ سوائے ان لوگوں کے جو ان لوگوں سے جا ملتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے دوسری قسم کے لوگ او جا حاصرت صدورہم رت یقاتلوکم او یقاتلو قومہم یا وہ تمہارے پاس اس طرح آتے ہیں کہ ان کے سینے اس سے تنگ ہو رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کریں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لڑائی اور جنگ سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے نہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے لیے ان کے اوپر بھی تلوار اٹھانا اور ان کے ساتھ جنگ کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ واقعی امن اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں جیو اور جینے دو کے اصول پر کار بند ہوں نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں نہ تو تمہارے ساتھ جنگ سے ان کا جیب بھر چکا ہے تو فرمایا کہ ان پر بھی ہتھیار کا اٹھانا جائز نہیں ہے اور ممکن تھا کہ بعض جو شیلے قسم کے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آئے ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے ان پر ہتھیار اٹھانے سے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے سے ہمیں اجازت دی جائے تو ہم ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیں کسی کے دل میں یہ جوش اور بلولا پیدا ہو سکتا تھا اللہ نے فرمایا کہ جنگ کے اندر دونوں باتیں ہو سکتی ہیں جیسے تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں اگر اجازت دی جائے تو ہم انہیں ختم کر دیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم پر غالب آ جائیں اور وہ تمہیں ختم کر دیں اس لیے صرف ایک پہلو کو سامنے نہ رکھو بلو شاہ اللہ علیہ کم فلاقات اگر اللہ چاہتا تو انہیں تمہارے اوپر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے تو اللہ نے ان کے دل کے اندر جنگ سے نفرت پیدا کر دی اور امن کے ساتھ رہنے کا جذبہ پیدا کر دیا تو تم اس کی قدر کرو اور خام خا ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش نہ کرو فنی تازہ اگر وہ تمہیں چھوڑے رہیں فلم یوکاتی لوکم تم سے قتال نہ کریں القلیم سلامہ اور تمہارے ساتھ سلاح صفائی رکھیں فما جعل سبیلا تو اللہ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا ہے جو لوگ تمہارے ساتھ صلاح صفائی سے رہنا چاہتے ہیں جنگ سے الگ تھلگ رہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تمہارے پاس جواز کی کوئی صورت نہیں ہے میری طرف سے قطع اجازت نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنے کی بعض لوگ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت اٹھا کر اس سے استلال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قرآن کو معاذ اللہ بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو کہ دیکھیے قرآن قتال کا حکم دیتے ہیں جنگ کا حکم دیتا ہے ہر ایک کے ساتھ قرآن نے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا قرآن یہ نہیں کہتا کہ کوئی یہودی یا عیسائی ہندو سکھ اور مجوسی امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ جنگ کرو قرآن یہ نہیں کہتا ہے جزیہ بھی تو ہے امن اور سلامتی کے معاہدے بھی تو ہیں پھر جنگ بھی ہے تو اس لیے یہ سوچنا کہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ جو کلمہ نہیں پڑتا اس کو قتل کر دو یہ بالکل غلط ہے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں قرآن کی غلط ترجمانی کرتے ہیں قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جو لوگ جنگ سے تنگ آئے ہوئے ہیں صلح صفائی سے رہنا چاہتے ہیں بلکہ جو لوگ ایسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں جس قوم کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو کیسے آپ قرآن پر یہ بات تھوپ سکتے ہیں کہ قرآن بہر صورت مخالفین کو اور اسلام نہ لانے والوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے آگے فرمایا کہ ستاجدون جی آخری ن یوریدون منو کم و یا منو قوم ان قریب کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے وہ یہ چاہتے ہیں تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں لیکن ان کا یہ طریقہ کار یہ جنگ سے اجتناب کے لیے نہیں ہے لڑائی سے بچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے بظاہر تو وہ صلاح صفائی سے رہتے ہیں بھی ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں ہم سلا جاتے ہیں لیکن دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کلار انہیں جب کبھی فساد کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تو فساد میں پلٹ جاتے ہیں موقع ملے تو تمہیں نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتے تمہارے خلاف جنگ میں حصہ لینے سے باز نہیں رہتے تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے فرمایا کہ فَإِلَّمْ یلقو إِلَيْكُمُ کم اسلامہ اگر یہ تمہیں چھوڑے نہ رہیں اور نہ صلح صفائی کرے کفو ایم <دِيَهُم> اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں اب دیکھیے اتنی قیدیں لگائی وہ جنگ سے الگ تھلگ نہیں رہتے وہ صلح صفائی سے زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے وہ اپنے ہاتھ تمہارے اوپر اٹھاتے ہیں ہتھیار اٹھاتے ہیں تمہارے اوپر ان کے بارے میں کہا فخو ہوں ان کو پکڑو وقت ان کو قتل کرو ہی سو جہاں تم ان کو پاؤ یہ کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو جنگ سے باز نہیں آتے اور امن کا معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور اپنی شرارتوں سے بھی باز نہیں آتے اور تمہارے خلاف ہتھیار اٹھانے سے بھی باز نہیں آتے تو اب ان کا کیا علاج ہوگا اگر ایک شخص ہمارے پیچھے ہی پڑ جائے وہ موقع تلاش کر رہا ہے ہمیں ختم کرنے کا تو آپ بتائیے چاہے فرد کا معاملہ ہو یا ملک اور جماعت کا معاملہ کون سا مذہب ہے جو ایسے شخص کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا تو قرآن نے بھی اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی ہے وہ الاکم علیہ سلطان مبینہ اور یہی ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں صاف گرفت دے رکھی ہے حجت دے رکھی ہے دلیل دے رکھی ہے ان کے خلاف جنگ کر سکتے ہو ڈبلو اہم ڈبلو ڈاٹ قرآن اگلی آیت آیت نمبر بانوے اہم آیت فرمائے ای اور مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے اسلام مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرتا ہے اور دونوں کو محبت اور اخوت کے ایسے رشتے میں پروتہ ہے کہ اسلام فرض ہی نہیں کرتا اسلام یہ تصور ہی نہیں کرتا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر سکے گا جیسے اگر ہم سنیں کہ کسی سگے بھائی نے اپنے حقیقی بھائی کو قتل کر دیا تو ہمیں یقین نہیں آئے گا بڑا تعجب ہوگا قرآن کہتا ہے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ تصور ہی محال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے یہ حقیقت ایسی ہے جس کو صرف ایک سچا مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے جو جانتا ہے کہ اس دنیا کے وجود کے لیے مسلمان کا وجود کتنا ضروری ہے اور جو جانتا ہے کہ اسلامی اخوت کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے نمل منوتن اور جان لے کہ اسلام مسلمان تو مسلمان انسان انسان جو امن سے رہتے ہیں اسلام اسے بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا قرآن کریم میں آتے ہیں اللہ نے سورہ معدہ میں فرمایا من قاتل نفسم بغیر جس نے کسی انسان کو کسی بھی انسان کو بغیر جرم کے بغیر خون کے بدلے بغیر کسی اور معقول وجہ کے قتل کیا اللہ فرماتے ہیں وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا ہے اندازہ کیجیے اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا وہ من احاف احیا الناس سجمی اور جس نے ایک انسان کو قتل ہونے سے بچا لیا اللہ کہتے ہیں وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی ہے وہ اتنا عظیم ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخش دی ہے یہ انسان کے قتل کی بات ہو رہی ہے انسان کے خون کی بات کی مسلمان کا مقام تو بہت اونچا ہے آگے بات آ رہی ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم مسعود رضی اللہ عنہ سے رویت ہے لا يحل دم مسلمن فرمایا کہ مسلمان کا خون صرف تین صورتوں میں حلال ہے صرف تین صورتوں میں اور یاد رکھیے کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ تین صورتوں میں حلال ہے یہ بھی حلال ہے صرف مسلمان حکومت کے لیے مسلمان قاضی کے لیے مسلمان حاکم کے لیے میرے اور آپ کے لیے پھر بھی حلال نہیں ہے فرمایا کہ ایسا مسلمان جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اس کا خون صرف تین وجہ سے بہانہ جائز ہے ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو تو قتل کے بدلے میں قتل قصاص یہ اسلام کا حکم ہے دوسرا یہ کہ شادی شدہ ہو کر اس نے زنا کا ارتکاب کیا اور تیسرا یہ کہ وہ مرتد ہو جائے ان تین صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں بھی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے اور یہ میں نے وضاحت کر دی کہ ان تین صورتوں میں بھی ہماری جائز نہیں ہے اگرچہ وہ ہمارے سگے بھائی کو سگے باپ کو قتل کر دے میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں از خود انتقام لوں میرے لیے جائز نہیں قاضی فیصلہ کرے گا حاکم فیصلہ کرے گا مسلمان عدالت فیصلہ کرے گی کہ مسلمان عدالت ہمیں مہیا ہو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں میں سزا دینا شروع کر دوں میں سزا دوں گا یہ اجتماعی احکام ہیں انفرادی احکام نہیں نماز ایک انفرادی عبادت ہے میں اکیلے بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن یہ حدود کا اجرا انفرادی سطح پر نہیں کیا جا سکتا یہ حکومتی سطح پر ہی کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ابن ماجہ میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آعان علی قتل مؤمن بشتری کلی جاء جا ملقیاما مکتوب ان عینیہ این ہی آئس ان رحمت اللہ اللہ اکبر مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص ایسی روایات سنے اور پھر مسلمان کے قتل میں حصے دار بنے اور یقین نہیں آتا جو لوگ مسلمانوں کا خون بہانے میں بڑی جرت اور دیدہ دھلیری سے کام لیتے ہیں وہ واقعی مسلمان ہیں مجھے یقین نہیں آتا آپ اندازہ کیجیے دیئے کا کیا فرما ہیں جس شخص نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی جس نے کسی مسلمان کو قتل کروانے میں ایک بات کہہ کر حصہ لیا ایک بات کہہ کر حصہ لیا اس نے خود قتل نہیں کیا مسلمان پر ہتھیار نہیں اٹھایا کوئی ایک بات ایسی کہہ دی جو اس مسلمان کے قتل کا سبب بن گئی اسے بڑکا دیا وہ تمہیں یوں کہہ رہا تھا اور اس نے جوش میں آ کر اسے قتل کر دیا فرمایا کہ جس نے ایک کلمہ کہہ کر ایک بات کہہ کر کسی مسلمان کے قتل میں تعاون کیا ہے حصہ لیا ہے وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئسن رحمت اللہ یہ وہ شخص ہے جو آج اللہ کی رحمت سے نا امید ہے ہائے اللہ زانی امیدوار ہے شرابی امیدوار ہے بے نماز امیدوار ہے لیکن یہ مسلمان کے قتل میں ایک کلمہ کہہ کر حصہ لینے والا آقا فرمارے اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ نا امید ہے یہ نا امید رہے بہتی میں روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوال الدنیا احمد ان دن قتل رجل مؤمن پوری دنیا کا تباہ ہو جانا پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قتل کے مقابلے میں ہلکی چیز ہے ایک مومن کے قتل کے مقابلے میں فرمایا کہ پوری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے نزدیک بالکل معمولی سا مسئلہ ہے بشرتے کے واقعی مومن ہو آپ اندازہ کیجئے احادیث اور صورتحال کیا ہے عملی نقشہ کیا ہے آج غیر بھی مسلمان کا خون بہا رہے ہیں اور مسلمان بھی مسلمان کا خون بہا رہا ہے اور غیر جو بہارے اس میں بھی مسلمان کا تعاون شامل ہے پورا پورا اللہ نام لوں گا تو بات بہت دور تک پہنچے گی کیسے کیسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے قتل میں شریک ہیں کیسے کیسے لوگ مذہب کا نام لینے والے اور قرآن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی مسلمان ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے عقل کے قائم ہوتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کر سکتا ہے قرآن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں یہاں مسلمان بہنیں بھی قتل ہو رہی ہیں بیٹیاں بھی قتل ہو رہی ہیں بچے بھی قتل ہو رہے ہیں اور قرآن پڑھتی ہوئی بچیاں بھی قتل ہو رہی ہیں رکوع سیدا کرتے ہوئے مسلمان بھی قتل ہو رہے ہیں اور قرآن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو ہی نہیں سکتا اللہ کہتے ہیں اسے ہو نہیں سکتا مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے ایک ہی صورت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو سکتا ہے اور وہ صورت کیا ہے خطا قتل خطا غلطی سے ہو جائے اور قتل خطا کی علماء کہتے ہیں دو قسمیں ہیں ایک تو ہوتا ہے خطا قصد اور ظن میں ارادے اور گمان میں مثلا ایک شخص جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا اور جھاڑیوں کے پیچھے اسے کچھ آہٹ سی سایہ سا محسوس ہوا اس نے سمجھا کہ میرا مطلوبہ شکار ہے اس نے گولی چلا دی بعد میں پتا چلا کہ میں نے تو کسی مسلمان پر گولی چلا دی ہے یہ قصد ارادے اور میں خطا ہے غلطی ہو گئی سوچا کچھ اور اور, تھا کچھ اور اور دوسری خطا اور غلطی کی صورت ہے عمل میں خطا عمل میں غلطی نشانہ ادھر چلایا تھا اس نے گولی ادھر چلائی لیکن تھوڑا سا زاویہ بدل گیا گولی ادھر جلی گئی لگ گئی کسی مسلمان کو یا جیسے بعض اوقات حادثاتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنا اسلحہ صاف کر رہا ہے اور گولی چل گئی کھول رہا تھا بند کر رہا تھا اتفاقی طور پر گولی چل گئی اور کسی مسلمان کو لگ گئی تو اللہ فرماتے ہیں یہ صورت ہو سکتی ہے مسلمان کے ہاتھوں خطا والی صورت لیکن آمادن جان بوجھ کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارا اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا مسلمان کی یہ شان ہی نہیں کہ اس کے ہاتھوں دوسرے مسلمان بھائی کے خون کا قطرہ بہ جائے جو جنگوں میں ہو رہا ہے جو دہشت گردی کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس کو تو چھوڑیے وہ تو الگ یہاں آپ اخبارات اٹھا, اٹھا کر دیکھیں سو روپے کی خاطر قتل سستے سے موبائل کی خاطر قتل تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا بچوں کا جھگڑا ہو گیا اس پر قتل قتل ہی قتل جانتی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں جوشے انتقام میں مغلوب الغضب ہو جاتے ہیں غصے سے مغلوب عقل رہتی نہیں دیوانے ہو کر خون بہا دیتے ہیں اس دن میں نے اخبار میں دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اب صحیح طرح یاد نہیں آ رہا لیکن دو یا تین ایکڑ زمین اور اس کی خاطر اب تک بیس پچیس قتل ہو چکے ہیں اور قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ دار قتل ہو چکے قتل کرتے آ رہے تو مسلمان کے خون کی قدر و قیمت مسلمان کی آبرو کی قیمت مسلمان کے مال کی قیمت ہماری نظر میں نہیں رہی جب جبکہ آقا نے کیا فرمایا تھا آقا نے فرمایا تھا لوگوں حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا لوگوں جیسے یہ مہینہ حرمت والا جیسے مکہ حرمت والا جیسے حج کا دن حرمت والا اسی طریقے سے ایک مسلمان کا خون اس کی عزت و آبرو اور اس کا مال بھی حرمت والا ہے اللہ اکبر بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور نے کعبے کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کعبہ میں تیری عظمت کو جانتا ہوں لیکن ایک مسلمان کے خون کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے کعبے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا فرمایا کہ مسلمان سے قتل نہیں ہو سکتا مسلمان کے لیے قتل کرنا مومن کو مناسب نہیں ہے مگر ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ اس سے غلطی سے یہ جرم سرزد ہو جائے غلطی سے ارادہ نہیں تھا ہو گیا اور اللہ فرماتے کہ غلطی سے بھی ہو گیا قتل تو بھی میں معاف نہیں کروں گا ایسے نہیں معاف ہوگا سزا پھر بھی ہے اس کی بھی سزا بیان فرمائی اس لیے کہ اس نے احتیاط کیوں نہیں کی تحقیق کیوں نہیں کی غفلت کیوں برتی کتا ہی کیوں کی ہے اس نے مومن تھا اللہ کہتے ہیں کوئی چھوٹی ہستی قتل نہیں ہوئی وہ ڈھانچہ وہ قتل ہوا ہے جس ڈھانچے کے اندر میرا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے دل میں یہ کلمہ تھا لہذا اگر غلطی سے بھی قتل ہوا تو اللہ کہتے ہیں سزا اس کی بھی ہے اور وہ سزا کیا ہے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں سزا اصل میں تین صورتیں بنتی ہیں قتل مومن کی جس مومن کو قتل کیا وہ تین قسم کا ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ تھا بھی مومن اور رہتا بھی دار الاسلام اسلام میں تھا ہماری جماعت میں رہتا تھا ہمارے ملک میں رہتا تھا ہمارے گاؤں ہمارے شہر میں رہتا تھا دار الاسلام اسلام میں مقیم تھا ہے بھی مومن اور رہتا بھی مومنوں کے ساتھ ہے اسے قتل کیا تو پھر سزا یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے